السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسے ومن يظلل فلا هادي له واشهد واللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحدي حدي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشرب الغمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفه ونفته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل لقدتم من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت تعلم الحكيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يهدوا محمد رسول الله والذين معه وشداء ولا الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبدغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قَدَرَ ان اخرج شكاوه فاادره فاستغرز فاستوى على سوقي يعجب الذر على يقيل به مل الكفار بعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتا واجرا عظيما سوره فتحي هي اخر صحابہ کرام کی فضیلت اور مناقب کے اعتبار سے ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے ہمیں بہت سی چیزوں کا عیسایت کی روشنی کے اندر علم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے وصف ہیں صحابہ کرام کے جو عیشاہت میں بیان کیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ولدین اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جن کو آپ کی معیت کا شرف حاصل ہوا جن کو آپ کا ساتھ ملا یہ ساتھ برسوں پر محیط ہو مہینوں پر محیط ہو ہفتوں پر مشتمل ہو یا دنوں پر محیط ہو یا چند لمحات کو شامل ہو جو آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں رہجوان ہیں جن کو آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا اشد وللکفار یہ سب کے سب کفار پر سخت ہیں کفر سے نفرت کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں اسلام کی محبت رچ بس گئی بینہم یہ آپس کے اندر بڑے رحم دل ہیں آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہونے کی وجہ سے ان کا مقام اب اور لوگوں سے بلند ترا ہوں رکن فضلا من اللہ آپ انہیں اس حالت میں پائیں گے کہ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں حالت قیام کے اندر رکو کے اندر سجدے کے اندر فرائض تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں فرائض تو سب نے ادا کرنا فرائض امتیازی خصوصیت نہیں فرائض تو ہر مسلمان پر ضروری نوافل کا ایسا اہتمام ہے خصوصا قیام اللیل کا پہچانگے ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے پر سجدوں کے نشانات ان کی یہ مثال تو میں بیان کی گئی صحابہ کے کے بارے میں اہل السنہ کا یعنی تمام اہل سنت کا اور آلود السنہ کا جب لفظ بولا جائے تو اس سے مراد کوئی مخصوص فرقہ نہیں ہمارے یہاں جو لوگ شرع اعتبار سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے وہ آہل و سننا کا لفظ سن کر شاید آج کے دور میں جو لوگ اپنے آپ کو احل سے موسوم کرتے ہیں ان کے دہن میں ان کا تصور آ جاتا ہے سننا کا مطلب یہ ہے کہ جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو اور تمام آئمہ بطور خاص جو مشہور آئمہ گزرے ہیں امام پالک رحمۃ اللہ علیہ امام الحلیفہ امام شارفی امام احمد بن الحمد جن سب کو آلنا میں شامل کیا جاتا کہ یہ سب کے سب سے یعنی جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اسے آل و سننا کیا اسی इसीलिए شیخ ابو قادر چیلانی نے یہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو آلالحدیث ہے وہی آہل السنہ انہوں نے اپنی کتاب غریت الطالبین میں ایک مقام پر یہ بات ذکر کی کہ جو آہل الحدیث ہے وہی آلود السنہ کیونکہ ان کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. اب چونکہ یہ لمبی بحث ہے مختصر یہ کہ آلود السنہ سے مراد جس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. بحلسمنا کے عقائد میں سے یہ بات ہے اور یہ مسئلہ عقائد کی کتابوں میں موجود راہل سمنا تمام صحابہ کو بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب عادل کسی صحابی کو اس کی کسی اشتہادی غلطی کے سبب کوئی ایسا عمل اس سے سرزد ہو گیا جو بداہر صحیح نہیں لگ رہا اسے اشتہادی خطا کہ اس اشتہادی خطا کے سبب کسی صحابی کو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی شخص عوام میں سے یا علماء میں سے ان پر کسی قسم کی تانہ زنی کرے ان پر حرف گیری کرے ان پر انگلی اٹھائے ان کی اس غلطی کو نمایاں کرے اور اس پر اپنی طرف سے کوئی بات لگائے لکھیں یہ عقیدہ احل السنہ کا صحابہ اکرام کے تعلق سے آیت کا مسداخ ہے کہ رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا اور یہ بھی اللہ تعالی سے راضی ہو چکا تو ان کا شرف اسی بات پر ختم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھی اس لیے آپ نے ایک روایت کے متنبع کیا کہ اللہ اللہ فی یعنی اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا لا میرے بات انہیں اپنی کسی قسم کی تنقید کا نشانہ نہ بنا سمن احقا ہو بہ بے احکا ہوں, ہوں اب غازہ ہو گز جو ان سے محبت رکھتا ہے تو اس محبت وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی محبت صرف انہی سے ان کی محبت ان صحابہ سے اس وجہ سے ہے کہ انہیں مجھ سے محبت کیونکہ یہ میرے سے اور جو ان سے بند رکھتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف ان سے بند رکھتا بلکہ اس کا بگز اس وجہ سے ہے کہ اسے مجھ سے ہے کیونکہ یہ میرے ساتھ ہی اس وجہ سے اس کے دل میں جو بغز ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا بغز صرف اسی کی طرف اس روایت نے کے مقام کو اور زیادہ واضح کر دی جہاں ان کی فضیلت کو واضح کیا ہے وہاں اس مسئلے کو واضح کیا کہ ان کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا کسی بھی قسم کے مسلمان کے لیے خطرے سے خالی نہیں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان پر کسی طرح سے حرف گیری کرے ان کے کسی فیل پر چاہو احرام سے کچھ ایسے معاملات ہوئے ان سے کچھ اشتہاد خطا کے ہوئے کچھ ایسے معاملات ان سے ہوئے ان کے آپس کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن بہرحال وہ ہوئے جس کو مشاجرات کہا جائے ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں یا آپس کے کوئی ایسے معاملات ہوئے جس سے جنگ کی نوبت آتا. ان معاملات کے اندر یا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات ہمیں ملے جس سے ان کی شان میں کسی قسم کی تنخیص کا پہلو نکلتا ہو اس کو اعتبار کرنے سے صحابہ کرام کے مقام پر حرف آتا تو اس تعلق سے آہر الصمہ نے پھر کچھ قاعدے ذکر کیے وہ قاعدے ایک ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام کو جو صحیح معنیٰ میں سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان قاعدوں کو اچھی طرح ذہنشین کریں کچھ باتیں صحابہ کے تعلق سے کتابوں میں ایسی مذکور ہیں کہ جس کو پڑھنے سے ان کی مقام پر ان کی شان پر ان کی فضیلت پر ہر افعال اور ہے بھی وہ کتاب کے اندر موجود ہیں تو پھر اس بارے میں تحلسلہ نے یہ قاعدہ ذکر کیا کہ اگر صحابہ کے تعلق سے ایسی کوئی بات مروی ہو تو پھر اسے دیکھو اس پر غور کرو کہ یہ بات سندن طور پر صحیح بھی ہے یا نہیں اور جب اسنادی حیثیت سے اس کو جانچتے ہیں سند کے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلا یہ بات اسنادی حیثیت سے کمزور یوں جب آپ نے اس کی سند کی حیثیت کو دیکھ لیا اور وہ بات غلط ثابت ہو گئی اس اسرادی حیثیت سے کمزور ہے الحمد للہ صحابہ کی عصمت پر اس کی اس کی کی فضیلت پر اس کے مقام پر حرف نہیں آئے اس کی شان میں فرق نہیں آیا بات واضح ہوگی جیسا کہ یہ واقعہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں لیکن یہ بات بہرحال تقریباً سلمان جانتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا نکاح جب وہ خلیفہ بنے تو ان کا نکاح جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سے ہوا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیٹی ہے کلثوم اس کا نکاح جناب عمر فلاح سے ہوا اور یہ بات آ حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے اگرچہ بہت تفصیل سے بھی کسی مقام پر ہو لیکن امام نشائی رحمتہ اللہ علیہ نے اس بات کو کتاب میں ذکر کیا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہے خرصوم اس کا نکاح جناب عمر سے ہوا ہے اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جو بیوی بی ہیں کلسوم بنتے علی یہ ایک حادثے کے اندر ہو گئی ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا جو جناب عمر سے ہی تھا جس کا نام سیل تھا یہ ماں بیٹا ایک حادثے میں شہید ہو گئے اللہ کو جارے ہوئے امام نشائی نے یہ بات سنن نشائی میں کتاب الجنائز میں اس عنوان کے تحت ذکر کی کہ اگر میتیں زیادہ ہوں تین چار پانچ چھ جنازے ایک ساتھ آ جائے تو ان جنازوں کو امام کے آگے کس طرح رکھنا چاہیے اور خاص طور پر جب جنازوں کے اندر کچھ جنازے یا ایک آدھ جنازہ عورت کا ہو بقیہ مرد کے ہوں تو پھر اس کے رکھنے کی ترتیب کیا ہو تو یوں ایک فکری اور علمی مسئلہ ہے اس کے تحت یہ واقعہ ہے کہ جناب عبداللہ بن ابر نے اپنی اس والدہ کی اپنے اس بھائی کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے اس بھائی کے جنازے کو اپنے سامنے رکھا یعنی مرد کا جنازہ پہلے ہوگا خاتون کا جنازہ اس کے بعد میں اور پھر خاتون کا جنازہ اس طرح رکھا جائے کہ وہ جو مرد کا جنازہ ہے مرد کا جنازے کے سرانے خاتون کا پیٹ آ جائے وسط آ جائے تو امام مرد کے سر کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے جنازے کے لیے اور عورت کے درمیان تو یوں دونوں پر عمل ہو جائے تو یہ ایک واقعہ امام رسائی اس طرح سے لائے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نکاح ہوا اور ہوئی ہے جس ساری باتیں ثابت ہیں تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ اس تعلق سے ذکر اس نکاح سے پہلے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ رشتہ مانگا تو انہوں نے رشتہ دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے پاس بیچتا ہوں آپ اسے دیکھ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس علی نے اپنی بیٹی کو بھیجا بہرحال اٹھا کر اس کو دیکھا بعض اللہ تو جب اس بات کو اس تاریخی واقعے کو ہم اسنادی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو اسنادی حیثیت سے یہ واقعہ بالکل قابل اعتبار نہیں یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی نے اس طرح سے دیکھا یہ بات غلط اس بات کا کوئی ثبوت نہیں اب اگر اس بات کو صحیح مانا جاتا تو ایک صحابی کے کردار پر داغا لیکن ہم نے جب اسنادی حیثیت سے اس واقعے کو دیکھا تو یہ واقعہ قابل اعتبار نہیں سنہ نے ایک قاعدہ یہ ذکر کیا کہ جب کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات روایت ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے دوسرا قاعدہ اس بارے میں یہ ہے کہ جب کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات ذکر ہو اور اسنادی حیثیت سے وہ واقعہ صحیح ہو ایک تو ہے نا اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں آپ نہ مانو ایک یہ ہے کہ صنعت کے اعتبار سے واقعہ صحیح ہے لیکن اس چیز کے اس واقعے کے دو مفہوم ایک مفہوم ایسا ہے جس کو ماننے سے صحابہ کے کردار پر حرف آتا اور دوسرا مفہوم وہ ہے جس کے ماننے سے صحابہ کے کردار پر کوئی حرف نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ پھر وہ مانا لینا چاہیے جس سے صحابہ کے کردار پر کوئی حرف نہ آ اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیقہ آب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ خیبر کے موقع پر جو باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا وہ باغ جو ہے اب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہم ان کے وہ رسا ہے تو اس کا حصہ کیا جائے اور اس میں سے ہمیں حصہ دیا جس کو عام طور پر لوگ باغ صدق کہتے ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر آبوش رہ کر ان کی بات سنتے ہیں پھر ان کے بعد ان کو ایک حدیث سناتے حدیث یہ سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نحن نہما شریا ہم کی جماعت درہم اور دینار کا ورثہ نہیں چھوڑ اور جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ لہذا اس کی وراثت نہیں ہو سکتی جب یہ روایت باتماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا تو بعد روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ان سے بات نہیں کی یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مرتے دم تک بات نہیں اب اس بات نہ کرنے کے دو مان ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق سے قطع تعلق کر لی اور مرتے دم تک ان سے بات نہیں کی ان کی حق تلفی ہوئی انہوں نے یہ سمجھا کہ ابو بکر نے ہمارا حق غصب کیا اس لیے اس سے ناراض ہو کر ساری زندگی بات کی ایک معنی یہ دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اس مسئلے پر پھر کبھی گفتگو نہیں اس مسئلے پر کہ اب یہ کہا کہ نہیں حق بنتا ہے ہماری دلیل یہ ہے یہ دلیل ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں اس موضوع کو پھر کبھی بھی مرتے دم تک نہیں چھیڑ اب کون سا مانا لیا جائے وہ مانا جس سے یہ ثابت ہو کہ ان دونوں کے درمیان عداوت ہے دشمنی ہے بغض ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ کالان سالم اور خائن ٹھہرے ٹھہرے یہ مانا لیا جائے یا یہ مانا لیا جائے کہ وہ اس موضوع پر انہوں نے کبھی کلام نہیں کیے باقی ان کے معاملات سے آلو سننا کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر وہ مانا لینا چاہیے جس سے صحابی کی شان میں حرف نہ دونوں طرف محترم ہستیاں ہیں ایک طرف اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں ایک طرف ابو کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حالات یہ بتلاتے ہیں روایات یہ بتلاتی ہیں کہ ان کے درمیان واقع عدم کو عداوت کا معاملہ نہیں تھا اس لیے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ بھی مغل شدید میں تو جس سے کوئی بندہ ناراض ہو جس سے قدا تعلق ہی ہو جس کی شکل دیکھنا گوارانہ کرتا ہو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس مسئلے کو شوہر ہونے کے ناطے سے زیادہ جانتے ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو جناب علی ابوبکر کو کہتے ہیں کہ آپ جنازہ پڑھائیے کتا نہیں اس لیے آل السمہ نے یہ قاعدہ ذکر کیا کہ اگر کسی صحابی کے بارے میں ایسی کوئی بات مروی ہو جس سے اس صحابی کی شان میں حرم پا رہا ہے اور وہ روایت بھی سندن طور پر صحیح تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے دو معنی بن سکتے ہیں یا نہیں اور جو مفہوم صحیح بنتا ہو جس سے کسی صحابی کی شان پر حرف نہ ہے اس مفہوم کو لینا چاہیے اور وہ مفہوم رد کر دینا چاہیے جس سے صحابی کی شان پر حرف اب ایک تیسری بات کہ صحابی کے بارے میں کوئی بات مربی اور وہ سندن بھی صحیح ہو اور اس کا معنی بھی صرف ایک ہی بنے اس کے دو دن معنی نہ بنتے اس کا مفہوم بھی صرف ایک ہی بنتا ہے اور اس سے اس صحابی کے بارے میں کیونکہ واقعہ بھی صحیح ہے سندن صحیح ہے اور اس کا مفہوم بھی ایک ہی بنتا ہے کوئی دوسرا مفہوم نہیں بنتا اور اس مفہوم کو اگر لیا جائے تو صحابہ کی شان پر حرف آتا ہے تو کیا کیا گیا سننا یہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اس موقع پر بھی اس چیز سے روکتی ہیں کہ آپ یہ بات لے کر اس کو بیان کریں اس پر حفح حرف گیری کریں اس پر انگوش نمائی کریں اس کو بڑا چڑھا کر بیان کریں اور اس پر ہاشی لگائیں ہمیں شریعت اس بات سے روک وہ کون سی چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے شریعت ہمیں اس بات سے روک کہ ہم یہ واقعہ بیان نہ کریں اس کو غلط انداز میں پیش نہ کریں وہ کہتے ہیں کہ وہ چند باتیں ہیں جن میں اہم بات یہ کہ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کوئی صحابی بھی چاند گوج کر کوئی غلط کام نہیں کرے اس سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ کشدن ارادن اس نے جان بوجھ کر وہ غلطی نہیں بلکہ اس سے وہ چیز اشتہاد ہوئی جس میں اس کی نیت کے اندر کوئی خیر کا پہلو تھا لیکن معاملہ پر عکس ہو اس کی نیت میں برا پن نہیں تھا مشہور واقعہ ہے جناب عثمان بن افغان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اس موقع پر مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات پر مصر تھا کہ قاتلی نے عثمان کا کچھ لیا جائے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا یہ مطالبہ ان مطالبہ کرنے والوں نے ایک موقع پر ایک لشکر بھی تیار کیا جس کو ہر طرح سے پرامن رہنے کی ہدایت کی گئی یہ دیکھا جائے کہ ہاں یہ معاملہ یہ مطالبہ صحیح جناب علی رضی اللہ عنہ سے جب اس لشکر میں جا کر ان کے علاقے میں پہنچ کر دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ بنا دیا گیا وہاں قریب پہنچ کر جب اس نے اپنے آنے کی اطلاع دی اپنا مقصد بیان کیا تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ قاتلوں کی نشاندہی کریں میں اسے سزا دوں اس گروہ کا موقف یہ تھا کہ قاتلوں کو پکڑنا اور اسے سزا دینا یہ دونوں کام آپ کو یہ آپ کے پاس جو عملہ ہے جو آپ کی سیکورٹی ہے یہ کام اس کا ہے یہ کام ہمارا نہیں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ قتل ہوا ہے اس کا قاتل ملنا چاہیے اور اسے سزا بھی ملنی چاہیے یہ کام حکومت وقت کا وہ اپنے اس بیان پہ صحیح تھے اس مطالبے پر صحیح تھے بس یہ ایک طرح کا مطالبہ تھا اس مطالبے نے ایک وقت ایک موقع پر رات کے وقت ایک فتنے کی شکل اختیار کر جناب جناب علی رضی اللہ نے بھی اپنی طرف سے اس کے مقابلے میں ایک دستاویز ہے اور ان کو ہدایت کی کہ آپ میں سے کوئی شخص ان پر کسی بھی طرح کوئی حملہ نہ کرے کیونکہ ان کا ایک مطالبہ ہے باقی آپ نے ان کو جہن تک رکھنا گفتگو ہوتی رہے اسی دوران رات کی تاریخی کا فائدہ کسی تیسرے بندے نے یہ شرارت کی کہ انہوں نے رضی اللہ کیفلے کے ساتھ کے لوگ آئے تھے ان میں سے کسی مسلمان کو مارا اور تاثر یہ پھیلا کہ یہ مارنے والا شخص علی رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے سے آیا علی رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کا جب یہ تاثر انہیں ملا تو انہوں نے بھی طفان اپنے بچاؤ کے لیے ان پر حملہ کیا اب جب ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے کہا انہوں نے پہل کی ہے ان کو تو نہیں پتا کہ یہاں کسی تیسرے بندے نے شراب رکھا یوں انہوں نے بھی حملہ کیا جب انہوں نے حملہ کیا انہوں نے سمجھا کہ اس کی طرف سے ہوا اب انہوں نے جب جواب حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہل کی ہے لہذا اب ہم جواب لڑنے کے حق رکھتے ہیں جو مسلمانوں میں آپس میں کشکن ہوا لڑائی ہوئی اس واقعے کو جنگ جمل کہا جاتا یہ واقعہ کتب تاریخ کے اندر بھی موجود ہے صحابہ اور صحابیات کی تاریخ کے حوالے سے جوجہ کی کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے بعض حدیث کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ مضبوط اب عاشر رضی اللہ تعالی عنہا جب واقعہ ہو گیا اب اس پر کچھ لوگ تبصرہ کرنے والے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا اس کامے میں نہ جاتی تو ممکن ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ شرکت نہ کرتے اور کوئی معاملہ پیش نہ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت کیا تھی جنگ کرنا نہیں لڑائی کرنا نہیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا نہیں آپ تو یہ چاہ رہی تھی کہ عثمان کے قادرین سے نہیں ہے. آپ کی نیت یہ تھی اور امام ابن رحمتہ اللہ, علی اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر اس جگہ پر لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ رہی ہے ہمیشہ ہوتی کاش کہ میں اس واقعے میں اس معاملے میں شرکت ہی نہ کروں ایک اچھی نیت سے گئی تھی لیکن پھر بھی اس پر افسوس محد سیل یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات منقون بھی ہو تو پھر بھی اس کو ایک عجیب انداز سے ایک غلط انداز سے پیش کر کے اس کی تنخیص نہ کی جائے بلکہ اسے اس کی اجتہادی خطا قرار دیا جائے اور اجتہادی خطا قرار دے کر اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے جائیں کہ ممکن ہے کہ اس نے اس واقعے کے بعد اللہ سے توبہ کی جیسے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی توبق ہے حتیٰ کہ امام ابن عصیر نے لکھا کہ مرنے سے قبل عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وسیعت کی کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ادواج وتحرات کے بیچ میں دخن کیا میں ان نیک اور صالحات کے ساتھ دفن ہونا چاہوں اس واقعے کے بعد وہ اپنے آپ کو اتنا ملامت کرتی رہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس صحابی نے اس اجتہادی خطا کے بعد خوب معافیاں مانگی اور اللہ معاف کرنے والا یا ممکن ہے کہ اس صحابی نے اس واقعے کے بعد کوئی ایسا عمل کیا ہو جو عمل بڑا مثالی ہو. کسی مسلمان سے ناراضگی ہے کچھ اچھا عمل لے تین دن سے زیادہ کسی سے لا تعلق نہیں رہنا چاہیے سلا گرے نہیں کیا لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باندے سے سگے باندھے ایک بات کی وجہ سے ناراض ہو صحیح بخاری کے اندر کتاب و ادب میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ابھی وقت نہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے باندے کے تعلق سے ایسا جملہ سن دیا عبداللہ بن زبیر کے دباؤ سے تو ناراض ہو اور فرماتی کہ اب میں جب تک زندہ رہوں گی تم سے کلام نہیں کروں ان کے بھانجے کو بھی افسوس ہوا کہ یہ معاملہ بڑا سخت وہ کئی دفعہ ہیں کہ مجھے معاف کر دو ہو گئی لیکن آپ معاف کرنے پر آمادہ نہیں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ تین دن سے کسی مسلمان تین دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہنے تھے اب کوئی آدمی اس واقعے کو لے کر اٹھائے جی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عالمہ آگے صحابیہ محاد المومنی انہوں نے یہ کام کیسے اس طرح کر کے اس کو بیان کریں جس سے ان کی شان پر حرف آئے یا یہ بات آئے کہ وہ حدیث کو ماننے والے نہیں شوصے. حدیث اپنی جگہ پر بعض دفعہ انسان کے بعض معاملات کسی کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت جلدی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں باس نہیں کی خت کہ ان کو اس بات کا خدشہ ہو گیا عبداللہ بن زبہ کو کہ کہیں میں اسی حالت میں دنیا پہ نہ چلا جاؤں کیونکہ غلطی میری ہے اب مجھے اس کو راضی کرنا ہے ہمارے یہاں تو بعض دفعہ ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد پھر سرسدی طور پر اس نے معافی مانگی سامنے والے کو تو غصہ ہے اس نے معاف نہیں وہ کہتا بھئی میں نے تو کئی دفعہ معافی مانگی اب میں معافی نہیں مانگوں اور عبداللہ بن زبہ کہتے ہیں نہیں غلطی تو میری میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اب مجھے ہر صورت میں ان کو راضی کرنا چنانچہ دو صحابہ کو سنایا. انہوں نے کہا اچھا ہم تمہارے لیے کچھ کرتے ہیں ان دونوں نے چادر چادر لی اس چادر میں ان کو کو اپنے ساتھ لیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستخط دی ہم آنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں فرمایا ہاں آ جاؤ فرمایا ہم سب آ جائیں کہاں ہاں سب آ جاؤ ان کو گھر کی اجازت نہیں تھی جب کہا کہ سب آ جاؤ عبداللہ بن زبیر تھی چلے گئے خالہ سے پردہ تو عنہ کے پاس بیٹھ گئے رو رہے ہیں منت سماجت کر رہے ہیں پیچھے سے یہ وہ صحیح آبی سمجھا رہے ہیں آپ ماں ہیں مہاتمین ہیں اس سے غلطی ہو گئی ہے اسے معاف دیں خوب سمجھاتے بالآخر رضی اللہ بالآخراش اب قسم کھائی تھی نا بات نہیں کروں لوں گی قسم, قسم کا کفارہ قسم کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے غلام آزاد کر ہم تو قسم کا کفارہ یہ سمجھتے ہیں صرف دس مسکین کو کھانا کھلاتے اگر کسی کو غلام آزاد کرنے کی سطح ہو تو کھانے سے کام نہیں چلے یہ تو آخری سٹیج ہے اور کھانے کے کھلانے کی سطح نہ ہو تو روزہ رکھے یہ آخری معاملات پہلے بڑے ابتدا سے چلے غلام آزاد اب ذرا دیکھیے غلام آزاد کر دیا قسم کا کفارہ ہو کفوارہ ہونا اس لیے کہتے ہیں کہ اس صحابی سے خطا ہو جاتی ہے پھر ممکن ہے کہتے ہیں اس نے کوئی عمل کیا عمل یہ کیا کہ کفارہ بھی دے لیکن کفارہ دینے کے بعد بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کا دل مطمئن نہیں کس بات پر کہ میں نے یہ جو کتھا تعلق بھی کی تھی یہ بہت بڑا گناہ ہے اب کیا کروں ایک غلام آزاد کیا ہے ایک غلام تو ہی قسم کا کفبار ہے میں نے تو اتنی لمبے عرصے تک بات نہیں کی ایک اور غلام آزاد پھر بھی دل کو کسر دینا ہوئی پھر اللہ نے توفیق دی کچھ پیسے آ ایک اور غلام آزاد صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد غلام یہ ہے نا نیک لوگ جب ان سے غلطی ہوتی ہے تو پھر انہیں قرار بھی نہیں آتا چین بھی نہیں آتا ہم تو کسی گناہ کو کرنے کے بعد اس پر معافی مانگنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں ہمارا وہ گناہ معاف ہوگا اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ معافی مانگ کر بھی شریک کا فارا ادا کر کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ابھی وہ حق ادا نہیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں یہ فرق ہے ایک عام انسان کا اور صحابی کا کہ صحابی اس گناہ کی خلیش کو اتنا محسوس کرتا ہے صحابی اس کو سمجھتا ہے اللہ کے نبی کی تربیت کی وجہ سے وہ یہ جانتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا اس طرح کا میل رکھنا اتنی بری بات ہے سنہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس صحابی نے اس عمل کے بعد کوئی اتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس کو ممکن ہے اس صحابی کو اس عمل کے بعد اس کام غلطی کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی سزا دی حسان بن صاحب شاعر رسول ہیں صحابی رسول ہیں اللہ کے رسول اس کی بڑی عزت کرتے ہیں فرماتے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو تم میری طرف سے مشرقین جو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں مجھے باتیں کر رہے ہیں تم میرا دفاع کرو حسان بن تم کا دفاع کرو اللہ کے رسول کے اشعار کے ایک موقع پر یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے آشر رضی اللہ تعالیٰ پر تحمت لگائی تھی پھر خیر تہمت لگانے والوں کو سزا مل گئی دنیا کے اندر لیکن حسان یہ کہا کرتے تھے کہ اس سے بڑا میرے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کیا ہوگا کہ احسان اپنے آپ کو کہتے کہ میری آنکھیں چلی گئی نا نابینا ہو اللہ نے مجھے اس جرم کی سزا دنیا میں دے دی نابینا ہو گئے اور نابینا ہونے کو اس جرم کی سزا سمجھ پہلو سننا کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جس سے سے کوئی غلطی ہوئی اس کے بعد کوئی آدمائش آ گئی اس پر اور وہ آدمائش اس گناہ کا کفارہ برتا اور آخری بات یہ ہے آج السنہ یہ کہتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات ایسی منقول ہو کوئی ایسی چیز روایت ہو سندن بھی صحیح ہو پھر بھی اس کو اس طرح سے بیان نہ کیا جائے جس سے اس صحابی کے شان پر کوئی حرف آئے اس لیے کہ وہ صحابی بہرحال اس بات کا اس امت میں سب سے پہلا مستحق اور حقدار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن اس کو حاصل ہو اور ممکن ہے بلکہ یقین ہے کہ اس آدمی کو اس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات بری کرا دے اس شفات کے سبب اللہ تعالیٰ بخش فرما دے اللہ کے رسول کی شفات اپنی امت کے حق میں براہ بات قرآن و حدیث سے صابت ہے اور اس کے سب سے پہلے مستحق صحابائی کرام شفات کے سب سے پہلے حقدار صحابۂ کرام اللہ العزت ہم سب کو اس تعلق سے مہا سب کرنے کی طرح اپنا